نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کن دنوں میں اور کن تاریخوں میں ہونے والی ایک یہودی مدینہ مدیرہ میں ایک ٹیلے اور کہتا ہے اے یہود کی جماعت آج کے دن اس نبی کی ولادت کا دن ہے جس کی بشارت تمہاری کتابوں میں موجود ایک راہب رہا تھا نصرانی تھا یہودی تھا اس کا نام تھا تھاحیرہ راہب نے کیا کہا یہ نبی آخر ناداروں کو علم کے موتی آکان نے ان مو دیے ناداروں کو, علم کے موتی ناداروں کو علم کے موتی آ کن انم دے ناداروں کو علم کے موتی باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین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 سبحان کلا ملانا علامہ ان کا انتلا علیم أنت الحکیم ربش رحلی صدری و یسرلی امری وحل الرق دتم علیسانی یفقلی وحل الرق دتم علیسانی یف قہو عزیز ساتھیوں اور دور اور نزدیک بیٹھے ہوئے پیارے بھائیو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آل پچھلی حدیث میں پچھلے بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں آپ کی برکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا کے اندر بعض ایسی چیزیں ظاہر ہوئیں جو آپ کی آمد کا پیش خیمہ تھیں جیسے اس مبارک گھر سے ہاتھی والوں کو ناکام و نامراد ذلیل اور خار ہو کر کے واپس ہو جانا آپ کے دادا عبد المطلب کا خواب میں چاہے زمزم زمزم کے کوئے کا دیکھنا اور اس کی کھدائی اور سب سے اہم یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اللہ جن کے بارے میں یہ تھا کہ ان کے والد نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے یہ نظر مانی تھی کہ انہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ کے ناستہ میں قربان کر دیا جائے گا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کی پھوفیاں اور قریش کے دیگر بڑے لوگ اس بارے میں آڑے آئے کہ یہ قریش میں ایک سنت بن جائے گی کہ جو بھی اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرنا چاہے گا وہ اسے لا کر کے اس گھر کے پاس اس مبارک کنویں کے پاس اللہ تبار تعالیٰ کے نام پر دبا کر دے گا لہذا آپ اس سے بعد آئیں تو جیسا کہ پچھلی مجلس میں بیان کیا گیا کہ کی ان کے نام پر قربان اونٹ کو کا پاسا نکالا گیا دس دس اونٹ زیادہ کیے جاتے تھے یہاں تک جب سو اونٹ پہنچ گئے تو عبداللہ کے نام قرآن نکلنے کے بجائے کس کے نام نکل رہا ہے اونٹوں کے نام اور یہی تین بار کیا یہی تین بار کیا تو عبدالمتریف کو شرح صدر ہوا کہ اب اونٹ ذبح کیے جائیں اور عبداللہ کو ذبح نہ کیا جائے اس وقت عبداللہ کی عمر کیا تھی آپ وسلم کے والد ماجد کی عمر کیا تھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ کوئی صحیح روایت اس سلسلے میں وارد نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ کے والد ماجد ذبح ہونے سے محفوظ رہے بچ گئے تو ان کے والد یعنی آپ کے چچا کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کی شادی ہو جانی چاہیے اب اس کے لیے قریش خاندان کی ایک عزیز محترم خاتون اور اپنے قبیلے بنو زہرا اپنے قبیلے بنو زہرا جو کسئی کی اولاد میں سے کلاب کی اولاد میں سے تھے کلاب کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب جا کر کے آپ کی والدہ آمنا سے کلاب میں جا کر کے ملتا ہے جو کسئی کے والد تھے انہیں کے خاندان کی ایک لڑکی جس کا نام آمنا بنتے وہب بنت عبد مناف بن زہرا بن کلاب تھا ان سے ان کی شادی ہو گئی کس کی عبداللہ کی ساتھ یوں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی شادی حضرت آمنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں اس سلسلے میں بڑے ہی قصے اور کہانیاں حتیٰ کی بات چیزیں بڑی مشہور ہو گئی ہیں اور بعد ایسی کتابوں میں وہ چیزیں درج ہو گئی کہ تعجب ہوتا ہے حالانکہ اگر آپ اس سے خود پڑھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ خالی سے ایک افسانہ ہے خالی سے ایک جس طریقے سے ڈرامہ کے لیے یا فلموں کے لیے قصے لکھے جاتے ہیں ایسے ہی خیالی قصہ ہے مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جب ذبح ہونے سے محفوظ رہ گئے تو ان کے والد یعنی آپ کے دادا انہیں لے کر کے آ رہے تھے تو کعبہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ملی ایک عبادت کرنے والی ایک کاہنہ بیٹھی ہوئی ملی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے کو پیش کیا کہ عبداللہ ان کے ساتھ زنا کریں نواز ذرا سوچیں کعبہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے کابہ کا اس قدر احترام تھا ان کے نزدیک کہ خانے کعبہ میں اگر کسی کے پاس اگر کسی کا قاتل بھی پہنچ جائے پھر بھی اس سے لوگ تعرض نہیں کرتے تھے وہاں ایک کہنا اور آبدہ بیٹھ کر کے کسی کو زنا کی دعوت دے گی ہاشا حش، تو اس قسم کے قصے جو بیان کیے جاتے ہیں لوگ بیان کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں اس, کی، اس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے کردار پر کتنا برا اثر پڑے گا تو اس وقت تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں میرے والد ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا لہذا ان کے والد انہیں ساتھ لے کر کے گئے اور حضرت آمنا سے ان کی شادی کی اور وہیں پر دونوں کا۔ اجتماع ہوا اور پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت عبداللہ آتے ہیں اس عورت کے پاس تو وہ عورت آپ کو پیش اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ جو نور آپ کی پیشانی پر تھا وہ نور اب آپ کے پاس نہیں رہ گیا یہ خالص من راہد قصہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی آمنا سے ہوئی اور شادی کے بعد زیادہ دن نہیں گزرے تھے مشکل سے چند مہینہ گزرے ہوں نہیں کہا جاتا کتنے دن ہے کتنے میں عبداللہ چونکہ ان کا آبائی پیشہ تجارت تھا حضرت ہاشم تجارت کیا کرتے تھے حضرت عبد المتنف تجارت کیا کرتے تھے ان کا آبائی پیشہ تجارت تھا تو عبداللہ کو ان کے والد نے اپنی جگہ پر شام تجارت کے لیے بھیجا تجارت کے لیے شام بھیجا بہت روایات میں آتا ہے کہ نہیں ان کے والد نے انہیں مدینہ منورہ بھیجا تھا کھجورے لانے کے لیے اللہ عالم اللہک اللہ مدینہ منورہ وہ تشریف لے گئے تھے مدینہ منورا تشریف لے گئے تھے یا شام سے تجارت سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور مدینہ منورہ میں ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا اور نابغہ نامی کسی شخص کے گھر پر ان کا دفن کیا گیا عصر حاضر کے ایک مدینہ منورہ کے ایک شیخ ہے وہ بیان کرتے ہیں کی ماضی قریب تک ان کے والد کی قبر معلوم تھی کہاں پر ہے لیکن ہوا یہ کہ لوگ ان کی قبروں پر میلہ لگانے لگے اور خود جا کر کے انہی سے وہاں پر استغاثہ اور انہی سے اپنی مدد مانگنا شروع کر دیا تو لوگوں نے آج وہاں جگہ کو ختم کر دیا اس کا کچھ پتا نہیں کہ ان کی خبر کہاں تھی لیکن یہ بات متعین ہے کہ ان کی قبر کہاں تھی مدینہ منورہ میں تھی انہیں مدینہ منورہ دفن کیا گیا پھر جب یہ خبر ملتی ہے حضرت عبد المختلف کو تو بڑا افسوس ہوا اس لیے کہ سب سے پیارا بیٹا ان کا کون تھا عبداللہ تھا باقی اور بھی ان کے نو دس بیٹے تھے لیکن سب سے پیارے بیٹے کون تھے عبداللہ تھے اور ذرا سوچیں عبداللہ کتنی مشکل سے بچے تھے سو اونٹوں کی قربانی اس زمانے میں سو اونٹوں کی قربانی دے کر کے تو انہیں بچایا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی کو منظور یہی تھا کہ اس دنیا کو روشن کر دینے والا شخص اپنے باپ کو نہ دیکھ سکے اور یتیم ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس وقت کیا تھی حمل سے تھی اور ان کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں یہ چیز تو مسلم ہے کہ آپ کی ولادت کا دن پیر کا دن ہے جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے لیکن وہ مہینہ کون سا ہے اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے میں اس کی وجہ بعد میں بتاؤں گا کہ آخر اللہ تبارک وطالع اگر چاہتا تو اختلاف ختم کر سکتا تھا جیسے دن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے مہینے کا بھی اور تاریخ کا بھی اختلاف ختم کر سکتا تھا لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مسلحت ہے جو میں آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا لیکن زیادہ راجح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادت اس ولادت اس سال ہوئی ہے جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا ہے ہاتھی کے واقعے کے پچاس دن کے بعد یا چالیس دن کے بعد پیر کے دن سمار پیر کے دن فجر سے پہلے کا وقت تھا فجر کا وقت ہو گیا تھا لیکن اس کے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے وہ مہینہ کون سا ہے زیادہ اہل علم کا خیال ہے کہ وہ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور ربیع الاول کی تاریخ میں تین تاریخوں پر زیادہ معرقین گئے ہیں دو تاریخ تھی یا آٹھ کے بعد والی رات یعنی نو تاریخ تھی یا بارہ تاریخ تھی زیادہ تر اہل علم کا خیال ہے کہ وہ بارہ تاریخ تھی لیکن ماضی قریب کے ایک ماہر فلکیات انہوں نے دن اور تاریخ کا حساب لگا کر کے ثابت کر دیا ہے دن اور تاریخ کا حساب لگا کر کیوں اس لیے کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا آخری دور تھا آخری ایام تھے تو دسویں آپ کے حضرت کے دسویں سال صورت گہن لگا تھا جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا اب فلکیات کے حساب سے جب یہ حساب لگایا گیا تو وہ اپریل کا مہینہ نہیں مئی کا مہینہ پانچ سو ستر کے قریب عیسوی کے, کے قریب پڑتا ہے وہ پانچ سو ستر یا اکہتر عیسوی کے قریب پڑتا ہے اور جب حساب لگایا گیا تو وہ پانچ سو ایک ہتر کی بیس اپریل کی تاریخ بنتی ہے اس لحاظ سے جب عربی کے لحاظ سے اس کو حساب لگاتے ہیں تو آ کر کے نو تاریخ بنتی ہے اسی لیے بہت سے ہندوستان کے زیادہ تر سیرت نگاروں نے علامہ شبلی نغمانی ہیں اور قادی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ ہیں ان لوگوں نے اسی کو زیادہ راجح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی ہے کس دن نو تاریخ کو سورج طلوع ہونے سے پہلے اس وقت جبکہ فجر طلوع ہو گئی تھی گویا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ اب دنیا کے اندر جہاں ہر طریقے سے تاریکی چھا گئی ہے آج کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس دنیا کے اندر سے ظلم کی شرک کی کفر و بدعت کی جہالت کی تاریکی کو دور کرنے والا شخص پیدا ہو چکا ہے اور وہ ہے محمد ان عبد اللہ جو آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز یہاں پر اور آپ کے سامنے میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت آمنہ کو بھی اور دنیا کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہو چکی تھی وہ کیسے حضرت آمنہ کو جب اللہ تعالی نے یہ امید سے ہوئی تو اللہ تعالی نے انہیں خواب میں دکھلایا انہیں خواب میں دکھلایا ہمارے یہاں یہ جو مشہور ہے کہ ولادت کے وقت یہ ہوا تھا نہیں بلکہ خواب میں دکھلایا گیا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکل رہا ہے ان کے جسم سے ایک نور نکل رہا ہے جس کی روشنی ایک دو تین چار پانچ کلومیٹر نہیں بلکہ اس کی روشنی شام تک پہنچ جا رہی ہے ان کی روشنی کہاں تک ہے شام تک پہنچ جا رہی ہے اور خود مدینہ منورہ میں رہنے والے حضرت حسان ابن ثابت جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شاعر تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میری عمر تقریبا سات سال رہی ہوگی یا آٹھ سال رہی ہوگی اور میں جو کچھ سنتا تھا اسے سمجھتا بھی تھا ایک دن میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک یہودی مدینہ منورہ میں ایک ٹیلے پر کھڑا ہوتا ہے ایک ٹیلے پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے یہودیو اے یہود کی جماعت جب اس کی آواز سن کر کے سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آج کے دن اس نبی کی ولادت کا دن ہے جس کی بشارت تمہاری کتابوں میں موجود ہے گویا کی یہود کو یہاں تک معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کن دنوں میں اور کن تاریخوں میں ہونے والی اس کی سب سے واضح مثال حضرت زید ابن ام ابن فیل جو مدینہ منورہ میں ہیں ان لوگوں میں تھے جو موحد تھے آپ کی آمد سے پہلے آپ کی آمد سے پہلے بلکہ اے بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار آپ سرسم ان کے سامنے گوشت پیش کیا تو کہا میں یہ گوشت نہیں کھاتا۔ جو گوشت اللہ تعالی کا نام لے کر کے ذمہ نہیں کیا جاتا ہے وہ دینی حق کی تلاش میں چاروں طرف گئے یہاں تک کہ شام پہنچ گئے شام میں گئے ان کی ملاقات یہودیوں سے ہوئی نصارہ سے ہوئی ہر ایک سے ہوئی تو یہودیوں نے ان سے کیا کہا تھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں کہا اپنے ملک واپس چلے جاؤ وہ نبی جو آخری نبی ہوگا ہمارا مذہب نہ قبول کرو اس لیے کہ ہمارے لوگوں نے تو اس دین کو بدل دیا ہے اس میں ردو بدل ہیر فیر کر دیا ہے ایسا کرو کہ تم اپنے ملک جاؤ اور یا تو وہ نبی پیدا ہو چکا ہے یعنی ہماری کتابیں جو بتاتی ہیں وہ نبی پیدا ہو چکا ہے یا اس نبی کے پیدا ہونے کا دن آ گیا ہے جاؤ اور اس کی اتباع کرو لیکن کرنا یہ تھا کہ آمر زید ابن عامر نفیل یہ اکیلے امت تھے اپنے وقت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا ہے لیکن نبوت کا زمانہ نہیں پایا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے دیکھا ہے کہ جنت میں اللہ نے ایک گھر بنایا یہ اکیلے امت اٹھائے جائیں گے کیوں اس لیے کہ اگرچہ دین ابراہیمی مٹ گیا تھا پھر بھی وہ دین حق پر موجود تھے وہ کھانے کعبہ کو ایسے ٹیک لگا کر کے بیٹھتے تھے اس لیے کہ عرب کے لوگ بکریاں اونٹ اور چیزیں لا کر کے اپنے بتوں کے نام پر زمزم کے پاس اور دوسری جگہ جمع کیا کرتے تھے تو کھانے کعبہ کو ٹیک لگا کر کے بیٹھتے تھے اور کہتے اے مکہ کے لوگوں اے قریش کے لوگ تمہاری عقل پر پتھر پڑے ہیں سوچو بکری کو پیدا کس نے کیا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان سے بارش کس نے نازی کی اللہ نے جس سے سبزہ اگا ہے بکری اس سبزے کو کھا کر کے پلتی ہے لیکن پھر اسے تم لے جا کر کے بوتوں کے نام پر دبا کرتے ہو تو وہ توحید پر تھے اس لیے اللہ تورت قیامت کے دن انہیں اکیلے امت اٹھائے گا تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع اور پیش خیمے کے طور پر خوشخبری کے طور پر لوگوں میں مشہور اس قدر تھی کہ تاریخ یعنی تاریخ تک کا علم لوگوں کو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ خبر سب سے پہلے آپ کے دادا کو ملتی ہے آپ کے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا یہ دو آپ کے نام ہیں جو آپ کے ذاتی نام ہے البتہ آپ کے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں بلکہ بعد لوگوں نے تو آپ علیہ وسلم کے صفاتی نام 99 تک پہنچائے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کیا ہے البتہ حدیثوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام ملتے ہیں آپ کا ایک نام ماہی ہے بخاری شریف میں ہے آپ نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں ہی بخاری شریف میں ہے میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں جس سے اللہ تبارک و تعالی کفر کو مٹا دے گا میں حاصر ہوں کہ میرے ہی پیچھے سارے لوگوں کا حشر ہوگا سب سے پہلے قیمت دن کس کو اٹھایا جائے گا مجھے اٹھایا جائے گا میں عاقب ہوں عاقب یعنی میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تورات کے اندر بھی آپ کا نام المتوکل ہے جو اللہ تبار پر توکل کر رہے والا ہوگا تو المتوکل ہے البشیر ہے النذیر ہے حرزل امی ہے یہ سارے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام جو ہے وہ قرآن مجید میں محمد وارد ہے اور پچھلی کتابوں میں کیا احمد ہے تورات میں اور انجیل میں کیا نام آیا ہے آپ کا احمد ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے یہ اتی ممباد اسم ہومد میرے بعد ایک نبی آنے والا جس کا نام احمد ہوگا لیکن قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے پکارا گیا ہے محمد سے وما محمد الا رسول انزل على محمد محمد رسول اللہ تو آپ علیہ وسلم نام قرآن مجید میں محمد ہے اور پچھلی کتابوں میں آپ کا نام کیا ہے احمد ہے البتہ آپ کے صفاتی نام اور بھی بہت زیادہ ہیں بشیر ہے نذیر ہے مبین ہے یہ سارے نام آپ کے ہیں لیکن آپ کے دادا نے آپ کا جو نام رکھا تھا وہ کیا رکھا تھا محمد رکھا تھا بلکہ آپ کے دادا نے یہ نام کیوں رکھا تھا کیوں رکھا تھا خیلی اللہ؟ اس کی دو وجہ علم نے لکھی ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابد المختلف تجارت کے لیے باہر ملکوں میں جایا کرتے تھے تو شام گئے تو ان کی شکل اور صورت اور شباہت کو ظاہر بات پوتے کو دادے سے مشابہت ہوتی ہے دیکھ کر کے بعد یہودیوں نے کہا کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے کون ہے یہ ہاں یہ ہے نام کیا ہے اس کا یہ کہا اس کے نسل سے اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص کا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا محمد ہوگا اسی لیے عبد نے ان کا نام کیا رکھا تھا محمد رکھا تھا اور یہ بھی لوگوں سے کہا کہ ہم آپ کا نام محمد اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کی تعریف دنیا والے بھی کریں اور آسمان والے بھی اور زمین والے دونوں آپ کی تعریف کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عبد المطلب ہی نے ختنا بھی کیا ساتھیوں جو یہ مشہور ہے کہ آپ کا آپ اس حالت میں پیدا ہوئے تھے کہ آپ کا خطرہ ہوا تھا یہ بات صحیح نہیں ہے میں یہاں پر رکھ کر دوں ہمارے بعض بھائیوں کو یہ تعجب ہوگا کہ میں جگہ جگہ یہ باتیں عرض کرتے جا رہا ہوں کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے ساتھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت چیزیں آپ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ایسی مشہور ہو گئی ہیں جس کو بنیاد بنا کر کے بعض مغربی لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس سے بہت سے بدعی اور شرکی عقائد کو جنم دے لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے تو علم پھیلانے کے لیے آئے تھے تحقیق کے لیے آئے تھے آپ لوگوں کو سمجھ کرنے سمجھنے کی اور غور کرنے کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ولہ تک فمال کا بھی علم ہے جس چیز کا تمہیں صحیح علم نہیں اس کے بارے میں تم کچھ باتیں نہ کرو اور خود آپ بیان فرماتے تھے جو میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہانگم بنا لے اور آپ نے بیان فرمایا جو میرے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے ایک جھوٹا تو وہ جس نے اس بات کو گڑا ہے دوسرا جھوٹا یہ جو یہ بات بیان کر رہا ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ویسی ہی معلومات رکھیں جو آپ کے بارے میں صحیح طور پر ثابت ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا ختنہ چونکہ عرب کے لوگ ملت ابراہیمی کی جن چیزوں پر باقی تھے ان میں ختنہ کرنا بھی تھا لہذا ساتویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے عقیقہ کیا اور آپ کا ختنہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ آپ کی والدہ نے پلایا ہے آپ کی والدہ نے اس کے بعد آپ آب کو ابو لہب کی لوڈی سویبا نے دودھ پلایا ہے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے دوستور کے مطابق آپ عرب کے دستور کے مطابق مکے شہر سے باہری علاقے میں آپ کو بھیجا گیا جو رضاعت کی مدت کو وہاں پر پوری کریں اور یہ مدت چار سال کی تقریباً تھی آپ کو کہاں بھیجا گیا تھا ساتھیو کہاں کبیلے بنو حوازن یہ لوگ رہتے کہاں تھے یہ لوگ مکہ مکرمہ سے جنوب شرق کی جانب جنوب شرق کی جانب اور طائف سے ستر کلومیٹر جنوب کی جانب آج ایک جگہ شوہتا ہے آج بھی اس نام سے مشہور ہے ایک جگہ کیا ہے شوہتا یہی وہ اصل جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زاقعت کی مدت گزاری ہے شوہتا طائف سے کتنا ہے جنوب کی جانب ستر یا اسی کلو ہے آج وہاں پر ایک گاؤں آباد ہے اور اچھی آبادی ہو گئی القاد جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کی مدت وہاں پر گزاری ہے اور جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا ان کا نام کیا تھا حلیما سادیا تھا لیکن ساتھیوں یہ بات تو حقیقت ہے کہ آپ نے ہوازن میں رہ کر کے سعد میں رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کی مدت گزاری ہے لیکن یہ جو قصہ ایک لمبا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ شادیاں وہ خوشک سالی کا زمانہ تھا حلیمہ شادیاں آئیں دبلی دوب پتلی اونٹنی کے اوپر اور آپ ان کے بچہ تھا خود ان کے پاس اتنا بھی دودھ نہیں تھا کہ اپنا بچہ پی سکے اور لے کر کے آئیں تو آپ چونکہ یتیم تھے لہذا آپ کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا حلیمہ کو جب کوئی بچہ نہیں ملا تو انہوں نے کس کو قبول کر لیا آپ کو قبول کر لیا اور آپ کو لے کر کے جانے لگیں تو آپ کی برکت ظاہر ہوئی ساتھیوں یہ چیز قصے کے لحاظ سے بھی صنعت کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے بھی ماننے کے لائق نہیں ہے اگرچہ بہت مشہور ہے کیوں اس لیے کہ ذرا آپ سوچیں آپ کے دادا اتنے غریب اور مسکین نہیں تھے کہ آپ کے دوتھ کا صحیح معاوضہ نہ دے سکیں خود سوچیں مکے کے سردار تھے اپنے بیٹے کے بدلے سو اونٹ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اب رہا جب آیا تھا تو تین سو زائد اونٹ ان کے پکڑ کر کے لے کر گیا تھا اور تجارت کہاں سے کہاں تک کیا کرتے تھے شام سے لے کر کے یمن تک تجارت کیا کرتے تھے اور مکے کے خانے کعبہ کے سب سے بڑے متولی تھے تو کسی عورت کے لیے یہ تو باعث شرف تھا فخر کی باعث مکہ مکرمہ کھانے کعبہ کا جو متولی ہے اس کا بچہ ہمارے پاس ہے ہم صحیح نہیں صحیح ہے لیکن جو لوگ کس سے بیان کرنا شروع کرتے ہیں ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں. اور دوسری چیز جب اس کے پاس اتنا بھی دودھ نہیں تھا کہ اپنا بچہ اس سے پی لیتا جیسا کہ کہا جاتا ہے تو دوسرے بچے کو لینے کیوں تھی وہ تو کہنے کا مطلب یہ جو لمبا سکتا نوزہ مندانی ساتھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا انکار نہیں ہے آپ کی برکت کا جو سلسلہ ہے لامتناہی ہے آپ کی برکت تو اس دنیا میں آپ کی آمد سے پہلے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی آپ کی آمد کے بعد تو اس برکت میں بڑا اضافہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی ہے ساتھیوں کہ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اگر آپ ہماری زندگی سے نکل جائیں تو ہم اور آپ کسی چیز کے لائق نہیں ہیں ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہماری زندگی سے آپ نکل جائیں تو ذرا دیکھیں ابو جہل اور ابو لہب کی زندگی سے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو مکے کے سردار ہونے کے باوجود ان کی کوئی حیثیت رہ گئی رہ گئی کوئی حیثیت لیکن ابو حضرت بلال جو ایک خرید غلام تھے کالے کل اوٹے تھے اگر ان کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے تو انہیں کیا مقام حاصل ہوا ہے کہ خانے کعبہ پر کھڑے ہو کر کے ہم اور آپ آج کل چھونے کے لیے ترستے ہیں خانے کعبہ کو اس میں داخل ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے یہ مقام بلال کو مل گیا رضی اللہ تعالان ہو کہ کھانے کعبہ پہ کھڑے ہو کر کے اذان دے رہے ہیں تو آپ کی برکات کا حاصل اللہ انکار نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو چیز ہمیں جانی جائے اور معلوم رہے وہ حق کے اوپر مبنی اور صحیح دلائل کے اوپر مبنی ہونی چاہیے کہیں سے ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا آپ کے خاندان پر کسی بھی اعتبار سے آج آ جائے تو عرض کرنے کا مقصد کہ یہ قصہ بڑا مشہور ہے اور لمبی لمبے بلکہ گھنٹوں اس قصے کو لوگ بیان کرتے ہیں اونٹنے کے واپس جانے کا اور پھر اس کی برکت کا اور آپ کو وہاں پر رہنے کا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ میں کوئی برکت نہیں تھی لیکن یہ قصہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ جو بات تم کہو اور بیان کرو وہ تحقیق کے بعد ہونی چاہیے لیکن ساتھیوں یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے حوازل میں جا کر کے آپ نے دودھ کی مدت گزاری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی نے یہ سوال کیا اے اللہ کے رسول وسلم آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں عیسیٰ ابن مریم نے میرے بات خوشخبری دی ہے اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں بطور حمل کے تھا تو میری ماں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکل رہا ہے جو ساری دنیا کو روشن شام تک کی روشن ہو جا رہی ہیں اور تم لوگوں کو تعجب ہوگا کہ میری زبان اتنی فصیح کیوں ہے میری لغت اتنی فصیح کیوں ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ ترغ بنفی بنی سعد بنو سعد میں رہ کر کے ہم نے دودھ پیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی پرورش کہاں ہوئی ہے بنو سعد میں ہوئی ہے اور اس کی سب سے اور واضح دلیل آگے آپ بتائیں گے آپ کو ہم کہ جب غزوئے حنین کا واقعہ پیش آیا تو غزوئے حنین میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جو لوگ تھے سارے کے سارے عام طور پر کے لوگ تھے وہی لوگ تھے لیکن اللہ تبار تعالیٰ نے آپ کو جیسے آئندہ آئے گا اس میں کامیاب کیا مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو سارے کے سارے اس میں اونٹ بھی ہیں بکریاں بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں لوگ بھی ہیں گرفتار ہو کر کے آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ان کا شاعر ان کا شاعر ہمارے خیال سے اس کا نام ہے زہر ابن سرد وہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ ہی سے ملتے جلتے لوگ ہیں یہ جو عورتیں یہاں پر قید ہیں ان میں آپ کی خالائیں بھی ہیں اس لیے کہ دودھ پیتی خالائیں ہیں آپ کی آپ کی اس میں چچیاں بھی ہیں اگر یہ بات ہم کسی اور کے پاس جا کر کے کہتے تو ہمارے اوپر رحم کرتا آپ تو بہترین رحم کرنے والے ہیں رسول اللہ فی کرم و ان نل مرجوہ ان نقل یہ لمبا سا انہوں نے ایک شیر پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کی جو ہمارا اور بنو عبد المتلیف کہا میں سارے کے سارے لوگوں کو آزاد کرتا ہوں نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مسلمانوں نے ہزاروں کے ہزاروں جو لوگ کے سارے سارے لوگوں کو آزاد کر دیا تو اس میں تو یہ کوئی شک, شک, شک کی بات نہیں شک کی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیا کے پاس دودھ پیے ہیں وہاں آپ زندگی بسر کیے ہیں اور یہ مدت چار, چار سال یا چھ سال کی بتائی جاتی ہے چار سال یا چھ سال کی کہا جاتا ہے کہ جب دو سال کی مدت پوری ہو گئی اور یہ بھی ہے کہ ہر چھ مہینے پر حلیمہ سعدیا آپ کو لا کر کے اپنی والدہ کو آپ کی والدہ کو دکھا کر کے جایا کرتی تھی والدہ کو دکھا کر کے جایا کرتی تھی تو جب آپ چھ سال دو سال کے ہوئے تو حلیمہ شادیاں آپ کو لے کر کے آئیں حلیمہ شادیا آپ کو لے کر کے آئیں لیکن اس وقت مکہ مکرمہ میں کسی قسم کس کی ایک وبا پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ لے کر کے چلی گئیں اور واپس لے کر کے چلی گئیں تو ساتھیوں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو وہاں پر چارج کیا گیا ہے جس قصے کا خلاصہ یہ ہے ساتھیو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ جو آپ کا دودھ پیتا دودھ جائی بھائی تھا اس کے ساتھ ہم لوگ بلکہ آج بھی وہاں پر جو لوگ گئے ہیں دیکھے ہیں وہاں پہاڑی علاقے میں ایک جگہ بتاتے ہیں بلکہ وہاں پر ایک پہاڑ ہے اس کا نام بھی جبل الملکین ہے اس کا نام بھی جبل الملکین ہے کہا جاتا ہے یہی وہ پہاڑ کی گھاٹی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا تھا اگر عربی میں آپ لوگ شوہتا داخل کر کے یا بنوسات داخل کر کے یا داخل کر کے اگر آپ جائیں تو آپ کو وہ فوٹو دکھائی دے گا کہ آپ صلی اللہ وسلم بکریاں آپ چلا رہے تھے اپنے دودھ پیتے بھائی کے ساتھ اتنے میں یاد آیا کہ آج تو ہم لوگوں نے کھانے پینے کوئی چیز ساتھ لیا ہی نہیں ہے لہذا آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں بکریاں دیکھ رہا ہوں جاؤ اپنی امی کے پاس امی سے اور کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر کے آؤ کہا جب وہ چلا گیا تو اتنے میں گد سے بڑے دو پرندے جو سفید رنگ کے تھے بالکل آپ کے قریب اڑتے ہوئے آتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے یہ وہی ہیں یہ وہی ہیں تو دوسرا کہتا ہاں یہ وہی ہیں کہا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے پاس دوڑ کر کے آئے ان میں سے ایک نے مجھے پکڑا اور زمین پر لٹا دیا لٹا کر کے میرے سینے کو چاک کیا سینے کو چاک کرنے کے بعد دل کو نکالا اور دل کو نکالنے کے بعد پھر دل کو چاک کیا اور اس میں سے دو کالے, کالے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے نکالے اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے کیا فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے اس کے بعد سونے کی تشکری میں زمزم کے پانی ایک بار اولے سے ایک بار برف کے پانی سے آپ علیہ وسلم کے سینے کو دھویا دھویا دھولا دھولا اور پھر اس کے بعد آپ کے کے دل کو دھولا اور سینے میں رکھ کر کے اس کو بند کر دیا دوبارہ کہتا ہے اس کو سل بھی دو صحیح مسلم شریف میں حضرت انس مالک بیان فرماتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد بھی سلائی کا نشان ہم آپ کے سینے میں دیکھتے تھے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھیوں اس بات پر قادر تھا کہ بغیر سلائی کے نشان بھی باقی رہے بھی دل کو جوڑ سکتا تھا نا لیکن لوگوں پر مزید حجت قائم کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو صرف حق الیقین ہی نہ رہے بلکہ عین الیقین حاصل ہو جائے کہ ہم نے دیکھا بھی ہے حضرت مالک بیان فرماتے آپ کے خادم تھے کہ سینے کے سلائی نشان آپ کے سینے میں ہم دیکھتے تھے اس کے بعد سینے کو بند کر دیا اور اس کے بعد ترازو لایا گیا ترازو لایا گیا ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے ایک پلے میں ان کو رکھو اور ایک پلے میں ان کے امت کے اتنے لوگوں کو رکھا کہ یہاں تک ہزار لوگوں کو رکھا ایک پلے مجھے ایک پلے میں ہزار کو کہا اتنے زیادہ ایک دوسرے کے اوپر تھے مجھے ڈر لگا کہیں میرے اوپر نہ گر جائیں کہیں میرے اوپر بھی نہ گر جائیں پھر بھی جب تولا گیا تو کس کا پلہ بھاری پڑا ہے حضرت محمد نسو صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری پڑا فرشتے نے کہا کہ صرف ایک ہزار پر نہیں اگر ان کی امت کے پورے لوگوں کو ایک پلے میں رکھو اور انہیں ایک پلے میں رکھو تو کن کا پلہ بھاری ہوگا ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی اور کر سکتا ہے تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا اتنے میں وہ شخص آتا ہے اور دوسرے دور کے جو چرواہے تھے وہ بھاگتے ہوئے رہتے حلیما کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے وہ ہمارا مکے کا جو بھائی ہے اس کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا اسے تو قتل کیا جا رہا ہے یہ ہے چنانچہ حلیمہ سعدیا سب کچھ چھوڑ کر کے بھاگ کر کے آتی ہیں تو آپ سراسر وہاں پر کھڑے ہیں لیکن آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے پریشانی ہے چہرے کا رنگ بالکل فک پڑا ہے آپ سے پوچھا گیا تو بتایا کہ ایسا ایسا ہے اسی وقت حضرت حلیمہ نے کیا کیا گھر بھی نہیں گئی اپنی اونٹنی کو مگایا اس کے اوپر سوار ہوئی اور آپ کو آگے بیٹھایا اور سی کہاں چلی آئیں مکہ مکرمہ چلی آئیں اور مکہ مکرما میں لا کر کے حضرت آمنا کے پاس آپ کو رکھ دیا کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے آپ اسے لے لیجیے حضرت عامنا نے کہا کہ مجھے معاملہ کچھ ہے دوسرا لگ رہا ہے کہ تو, تو اب حریش تھی کہ ہاتھ تمہارے ہی پاس رہے اور اتنے جلدی بغیر وقت آئے پورا ہوئے تو لے کر یار اس کا ماجرا کیا ہے تو حضرت حلیمہ نے اپنا پورا واقعہ سنایا تو آپ کی والدہ نے کہا گھبراؤ نہیں مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے جب میرے یہ پیٹ میں تھے تو ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکل رہا ہے ایک ایسی روشنی نکل رہی ہے جس سے ساری دنیا روشن ہو جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے مکہ مکرمہ میں رہنے لگے کچھ دن ابھی آپ مکہ مکرمہ میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بھی اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا اللہ تبارک وطالعہ شاید یہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ بالکل ہی یتیم رہے کہیں اس کے اوپر بعد میں الزام نہ لگایا جائے کہ یہ اپنے والدین کی وراثت چاہتا ہے یا یہ نہ لگایا جائے کہ اس کے والدین نے اسے بہت کچھ پڑھایا لکھایا ہے اس کی تربیت صرف کس کے اوپر ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کے اوپر اسی لیے ایک حدیث جسے علماء کہتے ہیں معنی کے لحاظ سے صحیح ہے آپ نے بیان فرمایا ادبنی ربی فحسن احسنا دیوی میرے رب نے میری تربیت کی ہے میرے رب نے میری سے تعلیم دی ہے اور بڑی بہترین تربیت میری کی ہے چنانچہ ہوا یہ کہ چونکہ مدینہ منورہ سے بنو متلب کے خاندان کا ایک گہرا تعلق تھا آپ کے والد کا ننیال کہاں تھا مدینہ منورہ تھا آپ کے والد کا ننیال کہا تھا مدینہ منورہ تھا ہے نا بلکہ عبد المطریف کا ننیال بھی کہا تھا مدینہ بلکہ, آپ کے والد بلکہ عبد المطریف کا ننیال کہا تھا مدینہ منورہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روایات میں آتا ہے کہ آپ تھے آپ کی والدہ تھیں اور آپ کے والد میں جو بطور میراث کے آپ کو تین چیزیں ملی تھیں ساتھیوں چار اونٹ ملے تھے میرا میں بکریوں کا ایک ریوڑ ملا تھا اور ایک لونڈی جنہیں ام ایمن کہا جاتا تھا ہبشا کی رہنے والی تھی جن کا نام برکا تھا کیا نام تھا ان کا برکت ان کا نام تھا یہ تین چیزیں آپ کو وارثت میں ملی تھی واراثت میں یہ تین چیزیں ملی تھیں کیا چار اونٹ تھے بکریوں کا ایک ریوڑ تھا اور ایک لوڈی تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ اپنی لونڈی کو لے کر کے لیکن بعد روایات میں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے دادا بھی جا رہے تھے آپ کے دادا بھی گئے تھے مدینہ منورہ آپ کو لے کر کے گئی اس وقت مدینہ منورہ کی بہت سی باتیں آپ کو یاد ہیں چنانچہ آپ دوبارہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے اس مدینہ کا نام کیا تھا یا ثریب تھا ہجرت کر کے آئے تو آپ کہتے کہ یہی تالاب ہے جس میں ہم نے تیرنا سیکھا ہے یہی وہ پہاڑ کا ٹیلا ہے جس پر انیسا نامی ایک بچی کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا یہی وہ گھر ہے جس میں میرے والد کی قبر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بچوں کے ساتھ مل کر کے میں پرندے اڑاتا تھا طبقہ تب نے ساتھ کی روایت ہے تو آپ کو اس وقت کی کچھ باتیں بہت دنوں تک یاد رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پر کتنے دن رہے ایک مہینہ وہاں پر ایک مہینہ رہے واپس آ رہے تھے تو ابوا کے مقام پر ساتھ ہی ابوا اگر آپ مدینہ منورہ سے چلیں مکہ مکرمہ کے لیے تو آپ تقریباً 35 یا 40 کلومیٹر کی دوری پر جائیں گے تو آپ کو بورڈ آتا ہے وادی خورے بہ رے یہ اور جس کے قریب میں مستورہ نامی ایک شہر آباد چھوٹا سا گاؤں آباد ہے آپ کو بورڈ پر ملے گا دکھائی دے گا مستورہ وادی یہ وادی ابوا ہے یہی وادی ابوا ہے یہاں پر پہنچی اس وقت شاید یہاں پر آبادی رہی ہو تو یہاں پر پہنچی تو آپ کی والدہ کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر انہیں دفن کیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی جگہ ہجرت کے بعد بھی معلوم تھی چنانچہ آپ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کا ادھر سے گزر ہوا آپ نے وہاں قیام فرمایا تو صحابہ کرام سے کہا تم لوگ یہیں پر ٹہرو میں آ رہا ہوں چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے آنے کے بعد آپ رو رہے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے صاحب اکرام نے پوچھا کیا ہے بلکہ حتیہ ابو حرا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر اپنی والدہ کی قبر کے اوپر کھڑے ہوئے آپ بھی روئے اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے آپ نے ساروں کو رلا دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ام محمد کی قبر ہے کس کی قبر ہے کون ہے ام محمد آمنا ہے یہ ام محمد کی قبر ہے ہم نے اپنے رب سے یہ اجازت چاہی کہ میرا رب تو اجازت دے دے کہ میں اپنے والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کروں یہ اہلا تنہیں بھی جنت میں داخل کر دی لیکن میرے رب نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی البتہ اس کی اجازت تو دے دی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں تو آپ سب سے آپ کہ ہاں تم لوگ قبر کی زیارت کرو تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جس جگہ مدفون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے ان کے انتقال کے سالہ سال بعد پچاس سال کے بعد بھی آپ کو وہ جگہ معلوم تھی اور یاد تھی آپ اس جگہ سے گزرے ہیں والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دادا کی کفالت میں آئے اب دادا کے سامنے اپنے بیٹے محبوب بیٹے اور اپنے بہو کی یہی ایک علامت رہ گئی تھی نہ کوئی بھائی دوسرا تھا نہ کوئی بہن تھی بیٹے سے چونکہ بڑی محبت تھی لہذا آپ آپ کے دادا نے آپ کی بڑی قدر کی آپ سے اس حد تک محبت کرتے رہے کہ آپ کو اپنے سے جدا ہونے نہیں دیتے دے دے تھے بلکہ طبقات ابن ساد وغیرہ میں ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں حج کرنے گیا اس لیے کہ آپ کی آمد سے پہلے بھی لوگ حج کیا کرتے تھے آپ کی آمد سے پہلے بھی اس گھر کا حج کیا کرتے تھے تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا ہے خانے کاوا کا طواف کر رہا ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رب را کے بی محمد رو اندی وسطن اے اللہ تعالی سوار محمد کو واپس کر دیں اے اللہ تعالیٰ انہیں واپس کر کے میرے اوپر تیر بڑا احسان کر ہم نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے جو رو رہا ہے تو کہا کہ یہ بوڑھا عبد المتلب ہے ان کا ایک پوتا ہے جو ان کے نزدیک بڑا عزیز ہے وہ کسی کام میں مشغول تھے اور اسے بھیج دیا کہ ہمارے فلاں اونٹ جو ہیں جاؤ انہیں حقا کر کے لے آؤ تو دیری ہو گئی شام ہونے جا رہی ہے سورج ڈوبنے جا رہا ہے لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا اور یہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے رو رہے ہیں کہا اتنے ہی میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفا کی طرف سے اونٹوں کو ہکائے ہوئے لے کر کے چلے آ رہے ہیں آگے بڑھ کر کے عبد المتلف آپ سے چمر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے آج تم نے مجھے پریشان کر دیا اتنا پریشان تو دودھ پلاتی عورت بھی اپنے بچے کے لیے نہیں ہوتی اتنا میں پریشان ہوا تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دادا کو بڑی محبت تھی وہی ان کی تربیت کر رہے تھے لیکن ایک وقت ایسا آیا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آٹھ سال کے ہیں کہ پچاسی یا بیاسی سال کی عمر کو ہو کر کے عبد المطلف بھی اس دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے والد کی جو لونڈی ام میں ایمن تھی وہ بیان فرماتی ہیں مجھے وہ وقت یاد ہے مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب عبد المطلیف کا جنازہ اٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے اور روتے ہوئے جا رہے تھے کیوں اس لیے کہ والدہ نہیں رہ گئیں باپ کو تو دیکھا ہی نہیں تھا اب کون تھا ایک دادا تھا وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ ان کے دادا نے وفات کے وقت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کو سوپ دیا تھا لیکن بعض لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ نہیں آپ کو زبیر ابن عبد آپ کے ان کے حوالے کیا تھا اعلیٰ کل حال ابو طالب یا جس کو بھی آپ کو سونپا گیا تو ابو طالب آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے اپنے ساتھ رکھے حالانکہ ابو طالب مال کے اعتبار سے اپنے باپ کے طریقے سے نہیں تھے اس لیے کہ باپ پیسے والا تھا دس بھائی تھے جب ترکہ تقسیم ہوا ظاہر بات کوئی زیادہ ملتا ہے کسی کو کسی کو کم اس وقت کے لحاظ سے اور کوئی اس کو بڑھانا چاہت عمال کو بڑھانا طریقہ جانتا ہے اور کوئی اس کے اندر تصور کرنا نہیں جانتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں تو آئے ابو طالب آپ کو برابر اپنے ساتھ رکھتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بوجھ جب سے سمجھدار ہوئے ہیں ابو طالب کے اوپر نہیں ڈالا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی آپ کی دانائی آپ کی دانشوری تھی کہ آپ نے اپنا بوجھ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ابو طالب کو جہاں آپ سے محبت تھی وہیں آپ کو بھی ابو طالب سے گہرا لگاؤ تھا یہی وہ وقت ہے شاید آپ کی عمر کہا جاتا ہے بارہ سال اور یہ محمد ابن و... محمد ابن عمر واقعی کی روایت ہے جو قزاب اور جھوٹا راوی ہے لیکن کہنے کا مطلب ہے اسی کی روایت کی آپ کی عمر بارہ سال کی تھی تو ان کے وا چچا ابو طالب ان کے پاس اگرچہ کوئی زیادہ مال نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ چونکہ امانتدار تھے تو عرب کے لوگ انہیں تجارت کے لیے اپنا سامان دے کر کے بھیجا کرتے تھے تو ایک بار شام کا سفر کیا اور شہرے بسرہ پہنچے ہیں شہر بسرا ساتھیوں شہر بسرہ کا آج نام مٹ گیا ہے البتہ جس جگہ شہر بسرہ آباد یہ بسرہ نہیں ہے یہ بسرہ تو عراق میں ہے آپ کے زمانے میں تو یہ شہر تھا ہی نہیں حضرت عمر کے بعد یہ شہر آباد ہوا ہے لیکن بسرہ جو شہر جس کے آخر میں وہ کیا ہے مقصورہ ہے بسرا آج جہاں پر سوریا کا شہر درا واقع ہے درا اسی نام سے مشہور ہے اور اردن کی حدود جیسے پار کریں جہاں سوریا کی حدود شروع ہوتی ہے تو پہلا شہر کیا ہے وہ درعا ہے یہی بس ہے وہاں تک پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو لے کر کے کی لوگ ہمیشہ جب سفر میں جایا کرتے تھے تو وہاں ایک دیر تھا ایک عبادت گاہ تھی جہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا نصرانی تھا یہودی یہ تھا راہب وائرہ راہب اس کا نام تھا وہیں پر رہا کرتا تھا لوگ برابر جا کر کے اس کے قریب ٹھہرتے تھے لیکن ان سے نکل کر کے بات نہیں کرتا تھا لیکن اس دن ان کا پہنچنا تھا وہ اپنے عبادت گاہ سے باہر نکل کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بچہ اس کا باپ کون ہے اس کا باپ کون ہے نہیں اس کا ولی کون ہے ابو طالب نے کہا میں ہوں کہا اس کا باپ کون ہے کہا کہ میں ہوں کہا کہ نہ یہ وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ زندہ ہو صحیح بتاؤ تم کون ہو کہا کہ میں اس کا چچا ہوں کہا یہ نبی آخر الزما ہے بحیرہ راہم نے کیا کہا یہ نبی آخر زماں ہے ساتھیو ابو طالب کے سامنے اتنے حقائق تھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے آئے ہدایت دینا کس کا کام ہے اسی لیے بہت سے لوگوں کے سامنے آپ قرآن مجید کھول کر کے رکھ دیجیے نبی کر حدیث کھول کر کے رکھ دی دیئے لیکن پھر بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کیوں اس لیے کہ توفی کس کی طرف سے آتی ہے اللہ تعالی کے طرف سے آتی ہے تو ابو طالب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے اس نے اس بحیرہ کیا کہا کہا آج تمام قافلے والوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہاں کبھی باہر آ کر کے بات بھی نہیں کرتا تھا سلام بھی نہیں کرتا تھا آج کیا ہے پورے قافلے والوں کو دعوت دے رہا ہے اتنے میں جب قافلے والوں نے اپنا سامان رکھنے لگے وہ کھانا تیار کرنے کے لیے گیا یا تیار کروانے کے لیے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے جو ساتھ میں اونٹ تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چرانے کے لیے لے کر کے چلے گئے کھانا تیار کر کے جب وہ لے ہے اور سامنے رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ غلام کہاں ہے وہ بچہ کہاں ہے کہا, کہا کہ دیکھو وہ بچہ ہے اونٹ کہا کہ اس کو بلاؤ چرانچ بلایا گیا آپ صلی اللہ ولی وسلم جب اونٹوں کو لے کر کے آ رہے تھے تو بحیرہ راہم کہتا ہے کہ وہ دیکھو دیکھو اس کو وہ درخت اسے جھک کر کے سجدہ کر رہا ہے وہ درخت اسے جھک کر کے سجدہ کر رہا ہے وہ پتھر اس سے سلام کر رہا ہے بحیرہ اس لیے کہ بسا اوقات ایک شخص ایسی چیزیں دیکھتا جو دوسرا نہیں دیکھ پاتا ہے نا ایک آپ کے چہرے پر میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو ڈاکٹر اس سے ہے کہ نہیں ہے ڈاکٹر اور دیکھے کہ ہاں بھائی آپ بیمار ہیں یا کیا ہے حالانکہ نظر ایک ہی ہے لیکن دیکھنے دیکھنے کا فرق رہا کرتا ہے تو بحیرہ نے کہا کہ دیکھو فلا درخت اسے سجدہ کر رہا ہے آیا کھانا پلایا اور ابو طالب سے کہا کہ برائے مہربانی اللہ کے واسطے اسے شام لے کر کے نہ جاؤ اس لیے کہ یہودی کہیں اسے قتل نہ کر دیں تو ابو طالب نے وہیں پر سے آپ کو, کو بھیج دیا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دادا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری کس کے اوپر آئی ابو طالب کے اوپر اب آپ کی, عمر کی دس سال بارہ سال پندرہ سال ہو گئی تھی اب جفا کشی کا وقت آ گیا اس لیے کہ اب تک آپ دوسروں کی پرورش میں تھے اب یہ ہے کہ آپ خود اپنی پرورش کریں جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ آسر کسی کے اوپر بوجھ بن کر کے نہیں رہنا چاہتے تھے تو شروع میں جب تک آپ کی عمر اس لائق نہیں ہوئی کہ انسان تجارت کرے سودا لوگوں سے معاملات کرے اس وقت تک آپ نے بکریاں چرائی آپ نے کیا کیا ہے اس لیے کہ ساتھیوں دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے اور کھانے کے لیے کمانا پڑتا ہے, ہے کہ نہیں دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے اور کھانے کے لیے کمانا پڑتا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں کوئی بڑی جا، کوئی جاگیر تو اتنی بڑی ملی نہیں تھی لہذا آپ بھی اسی عمر کے تھے کہ آپ نے بکریاں چرانا شروع کیا بلکہ صرف یہی نہیں آپ بکریاں اپنی ہی نہیں چراتے تھے آپ پہلے مکہ میں سے دوسرے لوگوں کی بکریاں ہاں بھائی مجھے دو اور کہے تمہیں اتنا پیسے دوں گا دیکھیے ساتھیوں یہیں پر آپ لوگوں میں سے کچھ بلکہ سارے لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں عرض کر دوں کسی واقعے کی توجہ کرنے کے لیے نظریہ کیسے مختلف ہو جاتا ہے یورپ کے لوگوں نے مستشرقین نے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حرکت نہیں بھاتی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ابو طالب انہیں بہت پریشان کر کے رکھتے تھے انہیں دلیل کر کے رکھتے تھے اسے سے بکریاں چروایا کرتے تھے کیا کرتے تھے بکریاں چروایا کرتے تھے اور معصوم بچے سے صرف اپنے نہیں بلکہ دوسروں کی بکریاں بھی چروایا کرتے تھے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں ساتھیوں اپنا کام کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے اور بکری چرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے ہی؟ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں اسی لیے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو جھر بیلی ایک بیر ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں جھر بےری کہتے ہیں اس کو لوگ اسے توڑنے لگے تو آپ نے کہا دیکھو جو جس پھل کا کالا رنگ ہو گیا ہے اس کو توڑ کر کے کھاؤ وہ زیادہ میٹھی ہوگی صاحب نے کہا اے اللہ ایسا رکھتا ہے کہ ہم نے بکریا بھی چرائی ہے کہا کہ ہاں ہم نے بکریا چرائی ہیں اجیات کے مقام پر مکہ کے پہاڑوں میں میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے وقت چرایا کرتا تھا اور میں ہی نہیں ہم سے پہلے جتنے نبی تھے ان سارے لوگوں نے بکریاں چرائی ہیں بلکہ امام بخاری رحم اللہ یہ موضوع سے خارج بات ہے لیکن موجود سے متعلق ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں امام بخاری رحم اللہ اپنی کتاب الدب المفرد میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ اونٹوں والے تھے اور کچھ لوگ بکریوں والے تھے اور کچھ لوگ گائے بھینس والے تھے یہ جی صحیح ہے گائے بھینس وہاں کہاں تھی اللہ کے بندے ارب میں آپ نے کہیں بھینس دیکھا ہے ہاں تو کچھ لوگ اونٹوں والے تھے اور کچھ لوگ بکریوں والے تھے کچھ لوگ بکریوں والے تھے اونٹ والے اپنے جانور اور اپنی تعریف بیان کرنا شروع کیا ہوتا ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی آپ لوگ آپس میں بیٹھتے ہوتے ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میں یہ کام کرتا ہوں اچھا ہے وہ ہر آدمی اپنے کام کی بڑائی بیان کرتا ہے بکریوں نے اپنا اپنی تعریف کرنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑی سا وہو وہ غنم وہ بوڑی سا ابراہیم وہ رایٔ غنم وہ بوئس تو انا و غنم اللی <تصفيق> یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے بلکہ بہتر کیا ہے بکری والے ہیں بہتر کیا ہے بکری والے ہیں کیوں حضرت موسا علیہ السلام نبی بنائے گئے حالانکہ وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا اور وہی بکریاں چلایا کرتے تھے اور میں خود اپنے گھر والوں کی بکریاں اجیات اجیات مقام جانتے آج مکے میں مشہور ہے کہ نہیں اجیات کے مقام میں ہی بکریاں چرایا کرتا تھا بلکہ بعد روایات میں ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی بکریاں چلایا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر کے ہو گئے اس عمر کے پہنچ گئے اب آپ علیہ وسلم اکیلے باہر سفر کر سکیں لوگوں کے ساتھ لین دین کر سکیں لوگوں کے ساتھ سودا بازی کر سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا کیوں اس لیے کہ تجارت آپ کا آبائی پیشہ تھا تجارت آپ کا آبائی پیشہ تھا ہے کہ نہیں ہے آپ کے دادا تجارت کرتے تھے آپ کے والد تجارتی کے لیے گئے تھے تو راستے میں بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہوا آپ کے پردادا ہاشم نے تو آج کل جو تجارتی معاہدہ عالمی پیمانے پر ہوتا ہے وہ اللہ جہاں تک پہنچ سکتے تھے یم اہلے یمن سے اور اہل شام سے تجارتی معاہدہ کیا انہوں نے تجارتی معاہدہ کیے اور یہ عہد لیا کہ ہاں بھائی ادھر سے ہمارا قافلہ گزرے گا تو آپ لوگوں کو ان کی حفاظت کرنی ہوگی ادھر سے ہمارا قافلہ گزرے گا تو آپ لوگوں کو ان کی حفاظت کرنی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ سکتے ہیں کہ آبائی پیشہ کیا تھا تجارت تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیا تعجب کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق میں مشرق میں احسا تک تجارت کرتے ہوئے پہنچے ہیں کہاں آ کے دیکھا ہے نا یعنی گویا مکہ مکرمہ سے بارہ سو تیرہ سو اس وقت دیکھیے آپ کہاں تک آئے چنانچہ ہوا یہ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ جب بنو عبد القیس کا بنو عبد القیس کا وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے منع کیا کہ تم ہنتم میں دبا میں یہ ان کے برتنوں کے نام تھے ان کے برتنوں کے نام تھے کچھ برتن وہ بنائے جاتے تھے وہ کوہڑا جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا وہ جسے کہ یہاں دبا ہیں وہ اس کو ہے نا اس میں اس کو اندر سے خالی کر کے اس میں کچھ شراب بنایا جس... نشہ جس میں جلدی آیا کرتا تھا اور کچھ برتنوں کو مٹی کے ہوتے تھے لیکن اس پر کوئی مادہ زفت وغیرہ کا لگا کہ نشا جلدی آیا کرتا تھا تو آپ نے ان کو ان برتنوں میں پانی پینے سے منع کیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں آپ کو کیا معلوم یہ سب برتن جہاں پائے برتن جہاں پائے ہی نہیں جاتے کہا کہ تم مجھ سے پوچھتے کہ وہ کیا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں سب سے مضبوط جگہ کون سی ہے تمہارا سب سے مضبوط قلعہ کون سا ہے تو انہوں نے کہا کہ المشقر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس قلعے میں داخل ہوا ہوں اور اس قلعے کی چابی بھی ایک وقت میرے پاس تھی کہا اس کے بعد یہ بھی عین ہزارہ زرارا ابد الق سے مشہور عین تھا اس چشمے تک بھی میں پہنچا ہوں اس چشمے تک بھی میں پہنچا ہوں تو کہنا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق میں کہاں تک تعداد کے لیے گئے احسا تک پہنچے مغرب میں آپ شام تک گئے مغرب نہیں مغرب میں نہیں بلکہ شمال مغرب میں تو جدہ تھا ادھر جانے کے تھے مشرق میں آپ کہاں تک گئے شمال میں شام تک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوب میں شمال میں آپ شام تک گئے جنوب میں آج خمیس مشید جہاں پر ہے نا بلجورشی آپ وہاں تک پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا اور ایک دو بار نہیں آپ نے کئی بار آپ بلجرشی, بلجرشی تو دو بار آپ نے خدیجہ رضوں کا سامان لے کر کے گئے ہیں اور آپ. اور ہر بار یہ معاملہ طے تھا کہ آپ لے جائیے میرا سامان آپ کو ایک مضبوط اونٹ بطور احبت کے میں دوں گی تو آپ دو بار تو بلجرشی تک پہنچے ہیں آپ نے اتنی لمبی تجارت کی ہے تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنا شروع کیا اور تجارت ہی کی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی سب سے مالدار عورت بلکہ یہ کہا جاتا ہے پورے مکے والوں کا جتنا تجارتی سامان ہوتا تھا حضرت خدیجہ کا اکیلے ہوا کرتا تھا تو حضرت خدیجہ کو کسی امانت دار خوشیار طاقتور ذمہ دار آدمی کی ضرورت تھی ظاہر بات ہے پورے مکہ میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی دوسرا آدمی نہیں ہو سکتا تھا لہذا انہیں شام بھی بھیجا حضرت خدیجہ نے اس یمن کی طرف جو یمن کی طرف جو ہے اس وقت یمن کا علاقہ تھا وہاں تک بھی آپ گئے پھر اس کے بعد کے عمر جب پچیس سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کے بارے مشہور ہے کہ چالیس سال تھی لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اٹھائیس سال عمر تھی اور یہ عمر شادی کے لیے معقول بھی ہے اور بچے کی پیدائش کے لیے بھی اس لیے کہ حضرت خدیجہ سے آپ کی تمام اولاد حضرت ابراہیم کے سوا ہوئی ہے اب چالیس سال کی جو عورت ہو اس سے اتنی اولاد ہوئی ہے عام طور پر کیا ہے اس لیے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی اٹھائیس سال تھی حضرت خدیجہ کی دو بار اس سے پہلے شادی ہو چکی تھی اور اب دو ان کی کے شوہر لگاتار انتقال کر گئے تو انہوں نے شادی کے ارادہ ترک کر دیا تھا لیکن چونکہ پیسے والی تھیں اور آپ وسلم سامنے تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک سہیلی یا اپنی ایک بہن کے ذریعے پیغام بھیجوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر اور ابو طالب کو اس کے لیے بھیجا اور معاملہ طے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی اس سلسلے میں ساتھیوں ہمارے یہاں بتایا کہ ایک قصہ یہ بیان کیا تھا کہتی خدیجہ رضی اللہ تعالی نے تو شادی کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے والد قویلید بن اسد بن عبد وہ نہیں چاہتے تھے بہت بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں چاہے گا مکہ مکرمہ میں آپ سے بہتر بھی کوئی تھا لوگ فخر سمجھتے تھے کہ اتنا امانت دار آدمی کوئی میرا دماد بن جائے تو یہ بات نہیں بلکہ عام باہمی رضامندی سے آپ کی شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے شادی کے بعد آپ نے ان کا پورا کاروبار سنبھال لیا ہے تو حضرت خدیجہ کے بارے میں کچھ اور کہنے کے بجائے وقت ہے زیادہ ہو گیا ہے اب میں یہیں پر اپنی بات آج ختم کرتا ہوں البتہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں آپ کو کیا فوائد ملتے ہیں وہ چند فائدے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں پہلی چیز یہ ہے ساتھ میں آج کے در سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے کہیں بھی انسان کو کبھی بھی سختی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے ذرا سوچئے نبی کریم سخت میں کتنی سختیاں اٹھائی ہیں یتیم پیدا ہوئے یتیم پیدا ہوئے ابھی چھ سال کے تھے کہ والدہ کا انتقال آٹھ سال کے تھے کہ والد اور ایسے چچا کی کفالت میں آئے کہ چچا کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں تھی بکریاں چرائیں سب کچھ لیکن اللہ پچیس سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دے دیا کہ ہر چیز سے آپ کو مستغنی کر دیا ہے اور اس طرح بھی دیکھیں کہ دنیا کے اندر کس قدر تاریخی تھی جب بالکل جب دنیا تاریخ ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ساتھیو اس میں کوئی صبح کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے ایک بشر ایک انسان جس طریقے سے ایک ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے رضاعت کا بچپنے کا دنیا میں زندہ رہنے کے لیے محنت اور مشقت کا کام کرتا ہے آپ کو بھی اس سے کرنا پڑا بچپنے جوانی اور وہ اور وہ پریشانیاں غم خوشی سے خوشی کے موقع پر خوش ہونا پریشانی کے موقع پر غمگین ہونا یہ ساری چیزیں کیا ہیں آپ کو بھی لاحق ہوئی اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے رہنے والے کسی نے بھی آپ کی بشریت میں شبہ نہیں کیا یہ ہمارے ہندوستان میں آ کر کے کتنے دنوں کے بعد یہ شبہ پیدا کیا گیا کہ آپ بشر نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے تیسرا اہل کتاب کے نزدیک آپ کی نبوت مسلم تھی اہل کتاب کے نزدیک آپ کی نبوت یہودی بھی ہے اور نسرانی بھی ان کی کتابوں میں یہاں تک کہ آپ پیدا کہاں ہوں گے آپ ہجرت کر کے کہاں آئیں گے حتی کی آپ کی نبوت اور پیدائش کا وقت کیا ہے یہاں تک بھی ان کو معلوم تھا یہاں تک بھی ان کو معلوم تھا لیکن اس کے باوجود لوگ حسد کی بنیاد پر آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس کا کچھ ذکر آپ کے سامنے بعد میں ہوگا چوتھا فائدہ ساتھیوں یہ کہ محنت اور مزدوری کوئی عائب نہیں ہے عیب یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اوپر بوجھ بن کر کے رہے دوسرے کے اوپر بوجھ بن کر کے رہے مسجد کے ایک گوشے میں عبادت گاہ کے ایک گوشے میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے کسی خانقاہ میں بیٹھ کر کے لوگوں کی جمعرات کی روٹی کا انتظار کرتا رہے کہ ہمارا پیٹ بھرے گا لوگوں کے نظرانے اور صدقات کا انتظار کرتے رہے یہ عیب کی بات ہے ہمارے نویسوں نے کیا بیان فرمایا ہے کی سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے اسی لیے ہمارے نبی سرسم جو ہمارے اور آپ کے لیے ہیں ہے ہی کہ نہیں ہے ہمارے لیے اسوا ہیں آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے بلکہ ابھی آپ کی عمر چار سال پانچ سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد یہ دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے آپ بیان کر دیں کہ اہل مکہ کی بکریاں میں چند کیرات پر چچرایا کرتا تھا تو مزدوری کیا ہے کوئی عیب کی بات نہیں ہے سب سے بہتر روزی کا دریا کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائے اس لیے ہمارے یہاں جو لوگ بڑی بزرگی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک گوشت میں مسجد کے بیٹھ گئے کسی خان میں بیٹھ گئے لوگوں کے نظرانے لوگوں کے صدقہ اور خیرات کا انداز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبے اور آپ کے طریقے پر نہیں ہے پانچواں فائدہ یہ ہے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بابرکت آدمی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت صرف مسلمانوں کو نہیں غیر مسلموں تک بھی آپ کی برکت پہنچی ہے اسی لیے امام نے کثیر رہے محلہ حوازن کا جو واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا وہ لکھنے کے بعد اپنی سیرت کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم سوتم کی تو دنیا میں برکت تھی یہ تو دنیا میں برکت صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے ان کے یہاں دودھ پیا تھا حالانکہ وہ لوگ آپ کو قتل کرنے آئے تھے آپ کے خلاف تلوار لے کر کے آئے تھے لیکن پھر بھی آپ کی یہ برکت تھی کہ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں مردوں اور عورتوں اور بچوں کو آپ نے آزاد کر دیا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ان کے یہاں دودھ پیا تھا تو یہ آپ کی دنیا کی برکت ہے اور آخرت میں مومنوں کو جو آپ کی برکت ملنے والی ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول برکتوں سے نوازے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کی ذات سے آپ کی سنت سے آپ کے عمل سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اک اللہ ممدک اشد اللہ الہ الا انت است و فرو کا و اطوب و الیغ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات طرح عقل میں نہیں آتی ہے کہ یہود کے سامنے اللہ کے رسول کی اس قدر حقائق واضح ہو گئے ہیں بلکہ بالکل صحیح صنعت سے اور جانتے ہیں کہ میں عادی ہوں کہ کوئی ضعیف صنعت سے مروی کوئی واقعہ میں بیان نہیں کرتا بعض صحیح صنعت سے واقعات اس قسم کے آئے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی حقیقت ان کے سامنے بالکل واضح ہو گئی مثال کے طور پر ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں امام ابن کثیر رحمت اپنی سیرت میں نقل کیا ہے کہ کی بنو قریدا کے لوگ بنو قریدا کے لوگوں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدو خندق کے بعد آپ نے ان کا گھیرا کیا تو اس میں سے کئی لوگ سالبہ ابن سعید اسید ابن سعید اسد ابن عبید اور اس قسم کے کئی نوجوان کئی یعنی بوڑھے لوگ نہیں کئی جوان لوگ اسلام قبول کر لیے آخر وجہ کیا تھی وجہ اصل میں اس کی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ابن الحیبان نامی ایک شام سے آیا اور مدینہ منورہ میں تھا کیا ابن الحمان بہت ہی نیک آدمی تھا راوی کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یعنی مسلمانوں سے پہلے اتنا نیک آدمی ہم نے کسی کو دیکھا نہیں اس کی نیکی یہ تھی کہ جب مدینہ منورہ کے لوگ پر قید سالی پڑتی تھی جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے اپنے محمد امن نام ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں اور زیادہ بار کی بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ ابن الحیبان سے کہتے تھے کہ چل کے دعا کرو اللہ تعالی بارش تو نازل کرے تو کہ میں ایسے نہیں دعا کرتا پہلے صدقہ کرو اللہ کے راستے میں پہلے اللہ کے راستے میں کہتے کہ کیا صدقہ کریں کہا کچھ بھی ہے ایک ساخور ہی کیوں نہ ہو ایک کلو ڈیڑھ کلو جو ہی کیوں نہ ہو اللہ کے راستے میں ضرور خرچہ کرو تو میں چل کر کے دعا کرتا ہوں چنانچہ جب وہ لوگ صدقہ کرتے تھے تو ان کو لے کر کے جاتا تھا باہر نکلتا تھا اور اللہ تعالی سے دعا کرتا تھا راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جگہ ہی پر موجود رہا کرتے تھے کہ بدلی اٹھتی تھی اور آ کر کے سیراب کر دیتی تھی لیکن ہوا یہ کہ ان کا انتقال ہونے لگا تو انتقال کے وقت بنو قریدا کے لوگوں کو کیا کہا تھا کہ اے بنو قریدا کے لوگوں میں کہاں رہتا تھا میں شام میں رہتا تھا ٹھنڈک ہے جہاں ہر قسم کا آئش ہو آرام ہے شراب کباب ہر چیز وہاں پر موجود ہے لیکن سوچو اس سوکھی زمین میں اور بھوک اور پیاس والی زمین میں آخر میں کیوں آ کر رہ رہا ہوں تمہیں معلوم ہے کہا کہ نہیں کہا اس لیے کہ اس طرف سے مکے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس طرف سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اور وہ یہیں پر آئے گا کہاں آئے گا یہیں پر آئے گا اس کی یہ ہجرت گاہ ہے اسی کے انتظار میں میں یہاں آیا ہوں لیکن وہ ابھی تک لیکن یقین مانو کہ وہ جلدی ہی یہاں پر اب آنے والا ہے تو اے قریدا کے لوگوں تم لوگ اسلام قبول کرنے میں اس کی بات ماننے میں دیر نہ کرنا تو جب آپ سرسنا بنو قریدا کا محاصرہ کیا تو یہ چند شباب نوجوان اٹھے اور کہا اے بنو قریضا کے لوگو دیکھو ابن الحیبان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور تھا ابن الحیبان نے کہا تھا کہ وہ نبی ایسا آئے گا کہ جو اس کی اتباع نہیں کرے گا اس سے لڑائی کرے گا ان کو قتل بھی کر سکتا ہے ان کے بچوں کو لونڈی بھی بنا سکتا ہے دیکھو تم سارے لوگ قتل کے لیے تیار ہو کہا کہ ہاں اس نے صحیح تو کہا تھا لیکن یہ نبی نہیں ہے ان چار پانچ میں کہا نہیں ہے یہی نبی ہے چنانچہ وہاں سے بھاگ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ تو محفوظ رہ گئے اور باقی خرا کے لوگ قتل ہونے کے لیے تیار تو تعجب ہوتا ہے اتنے حقائق واضح ہونے کے باوجود بھی وہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے چلیے خیر باقی یار زندہ صحبت باقی اگلی مرضی اللہ اشد اللہ تب